جلوائے جانا دراصل دیدارِ معشوق ہے یہ محض مجموعہ حمد نات نہیں بلکہ میرے ایک ذاتی سفر کا نام ہے جو سفر ہے خود آگاہی کا ایک ایسا ذاتی تجربہ کہ جس میں میں نے اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کیا یہ البم پاکستان اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے میری ایک ادناسی کوشش ہے اللہ ہمیں ہدایت دے اور سچے طرز زندگی پر عمل کرنے ربا سے دور رہنے کی استقامت عطا فرمائے آمین سمہ آمین